الحمدللہ رب وصلاح وصلاح سید بات کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تو خجر کی نماز میں آپ تقریباً ساٹھ سے آیات پر زور کی نماز کی پہلی دو رقطوں کا جو قیام متاثر کی تلاوت کے برابر بعد والی دو ربتوں کا قیام آدی سورجہ کے برابر اثر کی بڑی دو ربتوں کا قیام جوہر کی آخری دو رقطوں یعنی آدی سوریدہ کے برابر اور اکثر کی بعد والی دو ربتوں کا قیام وہ اس سے بھی آدھا تقریباً آٹھ افاعت کونہ تھا تقریباً مغرب کی نماز میں آپ کی سارے مختصر یعنی سورہ بینات سے سورہ ناتھ کا گراوٹ کرتے اور عشاء میں عموماً سورہ گروج سے سورج تک جو سورتیں ہیں وہ پرتے ہیں اور فجر کی نماز میں سورہ حجرات سے سورہ بروج تک جو سورتیں ہیں والے فصل کہا جاتا ہے یہ ہیں. یہ تھی آپ کی روٹین کبھی کبھار اس سے زیادہ لمبی کبھی کبھار اس سے کم مختلف آپ کر لیتے عبد اللہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی خالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات گزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میری خالہ ممونا رضی اللہ علیہ وسلم. وہ تکیے کے لمبائی کے رخ سر رکھ کے دونوں سو گئے تکیے کے چوڑائی کے رخ میں نے سر رکھا اور سو گیا تینوں ایک ہی تکیے پہ سر رکھ کے ہم سو گئے رات کا آخری قہر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تھا وہاں کھڑے ہو کر آپ نے وزو کیا اور آپ نے نماز شروع کر دی میں نے دیکھا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا میں نے بھی ویسے کیا میں بھی اٹھا مشکیزے کے پاس گیا کھڑا ہو کر میں نے بھی وزو کیا اور آپ کے بہ جانے کھڑا ہوا آپ نے میرا کان مروڑا پیچھے سے مجھے گھمایا آپ پرانے مجید کی تلاوت کر رہے تھے سورت بقرہ کی میں نے کہا سو آیات پڑھ کے آپ رکو کر لیں گے آپ پڑھتے گئے میں نے سوچا چلو دو سو آیتوں کے بعد آپ رکو کر لیں گے آپ پڑھتے گئے میں نے کہا چلو سورت بقرہ ختم ہوتی ہے تو آپ رکو کرتے ہیں لیکن صورت بقرہ ختم ہوئی اس کے بعد آپ نے صورت نسا پڑھی ختم ہوئی. اس کے بعد آپ نے, عمران پھر آپ نے رکو دیا. تین بڑی بڑی میں مجید یہ تقریباً کوئی پانچ چھ سکارے بن جاتے ہیں چھ سکاروں سے بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام الحل تھا تاجر کی نماز لیے ادرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تو یہ ایک رکب کا قیام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ اچھا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے اس کے بعد جاتے مسجد مرتبہ قبار ادھر لوگوں کو کرواتے کی رات معاذ رضی اللہ تعالی انہوں نے کیا کیا ایک رفت میں پوری سورت بقرہ پڑھ گئی انہوں نے دل میں سوچا میری نماز نکلی ہے نفلی نماز میں اتنا مرضی لمبا قیام ہو جائے لیکن پیچھے والے سارے مقتدیوں کی فرضی نماز کی خیر ان میں سے ایک بندہ اس نے دیکھا کہ یہ امام پاک تو رکوئی نہیں کرنے والے اس نے نماز چھوڑی تھکا ہوا تھا بےچارا سب سے پیچھے نکلا اس نے اپنی چار رقع پڑی اور گھر چلا گیا اگلے دن جب آیا تو لوگوں نے کہا ہو تو, تو منافق ہو گیا کیوں گئی نماز چھوڑ کے بھاگ گیا تھا تو منافق ہو گیا اب اس کو اپنے ایمان کی فکر پر ہابی سے آ کر اپنے ایمان کا بڑا خیال رکھتے تھا. وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی میں نے ایسے ایسے کیا ہے تو کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا یعنی حال کی شکایت لگانے نہیں آئے کہ اس نے لمبی پڑھائی اچھا آپ نے پوچھا تو نے یہ کام کیوں کیا کہتا ہے من بنا کا نام بھی نہیں لیا آخر امام صاحب ہیں اتنا ادب احترام ہے امام صاحب کا نام نہیں لیا کہ وہ فلاں بندہ جو آپ نے ہمارے پر مقرر کیا ہوا ہے بڑا ہی لمبی پڑھاتا ہے اس کی لمبی پڑھانے کی وجہ سے میں نے ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کہ ماجرا بتایا گیا کہ کس طرح ہوا تو آپ نے معاذ رضی تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا کہ معاذ کیا لوگوں کو کھجنے میں ڈالنا چاہتا ہے جب تکیلا پڑھا کر اتنی مرضی لمبی کر لیا کر لیکن جب تو لوگوں کو نماز پڑھا ہے تو کس طرح اس میں ربتی وضا وقت حجیف الغاشیا اس طرح کی صورتیں پڑھا کر اچھا آج کل یہ جو عیس ہے نا کیا تو لوگوں کو فکری میں ڈالنا چاہتا ہے امام صاحب اگر نماز میں پندرہ منٹ بیس منٹ لگا دینا تو فان جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی نے کیا کیا تھا پوری صورت بقرہ پڑھ تھی اور ادھر امام صاحب نے تو کبھی آدھا سپارہ بھی ایک درخت میں نہیں پڑھا اور لوگ وہ حدیث اس کے اوپر فٹ کرنا شروع کر دیتے اصل اصول یہ ہے کہ جتنی لمبی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس سے زیادہ لمبی نماز پڑھانا سیکھنا ہے اور جتنی مختصر نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس سے زیادہ مختصر نماز پڑھانا یہ بھی ہے تو معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فردی نماز کی امامت اتنی لمبی کروائی کہ اتنی نبی علیہ اللہ وسلم نے نہیں کروائی سکتی یہ نماز بھی اشاعتی تھی خجر میں تو ویسے ہی لمبی کی رات ہوتی ہے ایک موقوف روایت ہے حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے دور میں فجر کی نماز میں پوری صورت پڑھنا پڑھا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اے امیر تھوڑی دیر اور لگاتے تو سورج ہی نکل آتا یاری بات ہے سورت بکرا پڑھتے ہوئے ٹائم لگتا ہے اور فجر کی نماز کا دورانیہ تو تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا سارا وقت ہوتا ہے عموماً کبھی تھوڑا سا زیادہ کبھی تھوڑا سا کم ڈیڑھ گھنٹے کے راؤنڈ اباؤٹ کہتے ہیں ان شاہ لمبنا واقعی اگر سورج چڑھ بھی جاتا تو ہم غفلت میں نہیں تھے اللہ کی عبادت سے انہوں نے وہ الزامی تھا ان کو جواب دیا یعنی خجر کی نماز میں اتنی گنجائش ہے کہ لمبی کی رات کر لی جائے کیونکہ عام طور پر سو ایسے تو نبی رمب پڑھتے ہی ہیں پہلے کبھی کبھار اس سے زیادہ لمبی کر لیتے ہیں آج کل وہ فجر کی نماز میں ذمہ والے دل پہلی رکت میں سورج سیدا دوسری میں سورج گھر دونوں ملا کے تاٹ ایسے بنتی ہے لوگوں نے وہ بھی ادھوری کر دی ہے سورج سجا بھی درمیان سے تھوڑی سی جی پڑھ لیتے ہیں باقی چھٹی اور سورج گھار وہ بھی پوری کوئی نہیں اور اگر کوئی مشکل امام صاحب وہ پوری پڑھ دیں پہلی رقت میں, میں سورج سحدہ پوری اور دوسری میں سورج گھار پوری ان کی شامت آ جاتی ہے حالانکہ نبی الخلاۃ السلام کے بارے میں کانا الفاظات الادادی کا ہر جمعے یہی دو سورتیں پڑھتے تھے خجر کی نماز اور اچھی خاطی نبی تین صفحے بھی سفیدی ہے سورت حلدہ اور تقریبا دو سے زائد صفحات کی سورت دہل ہے یہ ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق کے توقیق